پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آلائی ما پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے الطرف لم قاسر انس و ولا جان ان میں جھکی نظروں والی شرمیلی اور با حیا ہوریں ہوں گی ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا <تُكذِّبَان> پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے <وَالْمَجَان> گویا وہ ہیرے اور موتی مطلب مونگے ہیں فیب رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے إِلَّا احسین احسان کی جزا تو احسان ہی ہے پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے و مونی ہی میجن دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں لو بین <تُكذِّبَان> پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ گے مد جو گہرے سبز سیاہی مائل ہیں فبی ایبی کو میں پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فی میں نقبہ ان میں جوش مارتے دو چشمے ہیں فبی ایبی کو میں تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے فی میں پیکی ہے توں ان دونوں میں لذیذ پھل ہوں گے اور کھجوریں اور انار بھی بین پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاو گے فی خوت ان ان سب باغوں میں خوب سیرت اور صورت عورتیں ہیں پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹ لاؤ گے حور نقصور توں فلقی حوریں جو خیموں میں محفوظ ہوں گی ابھی کو میں تو پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے قومی قبل ان سے پہلے انہیں کسی انسان اور کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا سب پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے سبز اور نہایت نفیس و نادر قالینوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے فبیل کو میں چونکہ پھر تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اکروم آپ کے رب ذل جلال ولی اکرام کا نام بہت ہی برکت والا ہے اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے پھر یعنی باقیہ اور نئی نویلی ہوں گی اس سے قبل وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی یہ آیت اور اس سے ماقبل کی بعض آیات سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ جن مومن جو جن مومن ہوں گے معلوم ہوتا ہے کہ جو جن مومن ہوں گے وہ بھی مومن انسانوں کی طرح جنت میں جائیں گے اور ان کے لیے بھی وہی کچھ ہوگا جو دیگر اہل ایمان کے لیے ہوگا پھر یعنی صفائی میں یا قوت اور سفیدی وصرخی میں موتی یا مونگے کی طرح ہوں گی جس طرح صحیح احادیث میں بھی ان کے حسن و جمال کو ان الفاظ میں بیان فرمایا گیا ہے یورا مخو سوق ہن منوراومی و لحمی بھوارے صحیح البخاری حدیث نمبر 3254 و صحیح مسلم حدیث نمبر 2834 مطلب ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ان کی پنڈلی کا گودا گوشت اور ہڈی کے پیچھے سے نظر آئے گا ایک دوسرے روایت میں فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین و جمیل ہوں گی کہ اگر ان میں سے ایک عورت اہل عرض کی طرف جھانک لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک اٹھے اور خوشبو سے بھر جائے اور اس کے سر کا دوپٹہ اتنا قیمتی ہوگا کہ وہ دنیا وما فیہا سے بہتر ہے بہوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 2796 پھر پہلے احسان سے مراد نیکی اور اطاط الٰہی اور دوسرے احسان سے اس کا سلا یعنی جنت اور اس کی نعمتیں ہیں پھر میں سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ یہ دو باغ شان اور فضیلت میں پچھلے دو باغوں سے جن کا ذکر آیت نمبر چھیالیس میں گزرا کم تر ہوں گے پھر کثرت سیرابی اور سبزے کی فراوانی کی وجہ سے وہ مائل بس ہوں گے پھر یہ صفت تجرینہ یا تجریانی سے ہلکی ہے الجریو اقوا منا نبحی جریون مطلب تیز چلنا نضح جوش سے ابلنا سے قوی ہے بحوالے تفسیر ابن کثیر پھر جبکہ پہلی دو جنتوں مطلب باغوں کی صفت میں بتلایا گیا ہے کہ ہر پھل دو قسم کا ہوگا ظاہر ہے اس میں شرف و فضل کی جو زیادتی ہے وہ دوسری بات میں نہیں ہے پھر خیرات سے مراد اخلاق کردار اور حسن کی خوبیاں ہیں اور حسین کا مطلب ہے حسن و جمال میں حسن و جمال میں یکتہ پھر حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے ان کا عرض ساٹھ میل ہوگا ان کے ہر کونے میں جنتی کے اہل ہوں گے جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے مومن اس میں گھومے گا بحالے صحیح البخاری حدیث نمبر چار اور صحیح مسلم حدیث نمبر دو پھر رف رفن مسند غالیچہ یا اس قسم کا عمدہ فرش عبقری ہر نفیس اور اعلی چیز کو کہا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے لیے یہ الفاظ یا یہ لفظ استعمال فرمایا فلم اور عابقرین یفری فریتن بہوال صحیح البخاری حدیث نمبر 3682 ہزار اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2393 مطلب میں نے کوئی اب ایسا نہیں دیکھا جو عمر کی طرح کام کرتا ہو مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر فروکش ہوں گے جس پر سبز رنگ کی مسندیں غالیچے اور اعلی قسم کے خوبصورت منقش فرش بچھے ہوں گے یہ آیت اس صورت میں 31 مرتبہ آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں اپنی انواع و اقسام کی نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے اور ہر نعمت یا چند نعمتوں کے ذکر کے بعد یہ استفسار فرمایا ہے حتیٰ کہ میدان محشر کی ہولناکیوں اور جہنم کے عذاب کے بھی بعد یہ استفسار فرمایا ہے جس کا مطلب ہے کہ امور آخرت کی یاد دہانی بہت نعمت عظیمہ ہے جس کا مطلب ہے کہ عمر آخرت کی یاد دہانی بھی نعمت عظیمہ ہے تاکہ بچنے والے اس سے بچنے کی صحیح کر لیں دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جن بھی انسانوں کی طرح اللہ کی ایک مخلوق ہے بلکہ انسانوں کے بعد یہ دوسری مخلوق ہے جسے عقل و شعور سے نوازا گیا ہے اور اس کے بدلے میں ان سے صرف اس امر کا تقاضا کیا گیا ہے کہ وہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں مخلوقات میں یہی دو ہیں جو شرعی احکام و فرائض کے مکلف ہیں اسی لیے انہیں ارادہ و اختیار کی آزادی دی گئی ہے تاکہ ان کی آزمائش ہو سکے تیسری یہ کہ ان نعمتوں کے بیان سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا جائز و مستحب ہے جائز و مستحب ہے یہ زہد و تقوع کے نہ خلاف ہے اور نہ تعلق باللہ میں مانے جیسا کہ بعض اہل تصوف باور کراتے ہیں چوتھا کہ بار بار یہ سوال کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کی تکذیب کرو گے یہ توبیخ اور تحدید کے طور پر ہے جس کا مقصد اس اللہ کی نافرمانی سے روکنا ہے جس نے یہ ساری نعمتیں پیدا اور مہیا فرمائیں اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں یہ پڑھنا پسند فرمایا ہے نئے وشی امن نعمتی کا یا کا لے بشئی امنیامی کا رب بن نقدیبو فلق الحمد بھوال صحیح سنن ترمزی لبانی تیسری سفر نمبر تین سو اکتالیس حدیث نمبر تین ہزار دو سو مطلب اے ہمارے رب ہم تیری کسی بھی نعمت کی تغذیب نہیں کرتے پس تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں تیرے ہی لیے ہیں پھر تبارک برکت سے ہے جس کے معنی دوام و ثبات کے ہیں جس کے معنی دوام و کے ہیں مطلب ہے اس کا نام ہمیشہ رہنے والا ہے یا اس کے پاس ہمیشہ خیر کے خزانے ہیں بعض نے اس کے معنی بلندی اور علوع شان کے کیے ہیں اور جب اس کا نام اتنا بابرکت یعنی خیر اور بلندی کا حامل ہے تو اس کی ذات کتنی برکت اور عظمت و رفعت والی ہوگی سامعین کرام یہاں ختم ہوتی ہے سورہ رحمان اور آغاز ہوتا ہے سورت الواقعہ کا تو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 لین سیلیقایت ہی ہیں کہ اس کے واقع ہونے کے وقت کوئی بھی جھٹلانے والا نہ ہوگا پست کرنے والی بلند کرنے والی اذا رجت جب زمین نہایت بری طرح ہلائی جائے گی وب است الجی اور پہاڑ پھوڑ کر بالکل ریزہ ریزا کر دیے جائیں گے فَكَانَت فَكَانَت تب وہ پرا گندا غبار جیسے ہو جائیں گے اور تم لوگ تین قسمیں ہو جاؤ گے اوسے بلمئی اسحے بل سو دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے اوسے بل شیم اوسے بل اور بائیں ہاتھ والے کیا حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف اس صورت کے بارے میں مشہور ہے کہ یہ صورت الغینہ تنگری کی صورت ہے اور جو شخص اس کو ہر رات پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس صورت کی فضیلت میں کوئی مستند روایت نہیں ہے ہر رات پڑھنے والی اور بچوں کو سکھانے والی روایتیں بھی ضعیف بلکہ موضوع ہیں دیکھیے سلسلہ الحدیث طائفہ للالبانی پہلی جلد صفحہ نمبر چار سو اٹھاون اور چار سو انسٹھ پھر واقعہ بھی قیامت کے ناموں میں سے ہے کیونکہ یہ محالہ واقع ہونے والی ہے اس لیے اس کا یہ نام بھی ہے پھر پستی اور بلندی سے مطلب ذلت اور عزت ہے یعنی اللہ کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند اور نافرمانوں کو پست کرے گی اور نافرمانوں کو پست کرے گی چاہے دنیا میں معاملہ اس کے برعکس ہو اہل ایمان وہاں معزز و مکرم ہوں گے اور اہل کفر وسیان ذلیل و خوار پھر رتجن کے معنی حرکت و اضطراب مطلب زلزلہ اور بسن کے معنی ریزہ ریزہ ہو جانے کے ہیں پھر ازواجن اصنافن کے معنی میں ہے یعنی کس میں پھر اس سے عام مومنین مراد ہیں جن کو ان کے اعمال نام دائیں ہاتھوں میں دیے جائیں گے جو ان کی خوش بختی کی علامت ہوگی پھر اس سے مراد کافر ہیں جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھوں میں پکڑائی جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والسابقون السابقون اور سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہی ہیں ال المقربون یہی لوگ مقرب ہیں فی جن تنعین نعمت والے باغات میں تم من الاولین بہت بڑی جماعت پہلوں میں سے وقلیل من الاخرین اور تھوڑے سے پچھلوں میں سے علی سرور وہ زر و جواہر سے جڑے تختوں پر بیٹھے ہوں گے علیہ متقابلین ان پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھے یا بیٹھنے والے ان پر آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے بیٹھنے والے علیہم طوف مخلدون ان کے پاس سدا لڑکے ہی رہنے والے لڑکے آتے جاتے ہوں گے من ساغر اور سراحیاں اور شراب کے جاری چشمے سے چھلکتے جام لیے ہوئے لا يصدعون عنها ولا ينزفون وہ اس سے نہ سردرد میں مبتلا ہوں گے اور نہ مدھوش وفاکہتم وفاکہتم مما یتخیرون اور ایسے پھل لیے ہوئے جو وہ پسند کریں گے و لحمی طیرم مما یشتہون اور پرندوں کا گوشت جو وہ چاہیں گے مشور اور ان کے لیے غزال چشم ہورے ہوں گی جیسے غلاف میں لپٹے ہوئے موتی جزون جزا ان عملوں کی جو وہ کرتے رہے لا يسمعون ولا اور وہ اس جنت میں نہ لغو سنیں گے اور نہ کوئی گناہ کی بات سل سلام ہاں مگر ایک بول سلام ہے سلام ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف ان سے مراد خواص مومنین ہیں یہ تیسری قسم ہے جو ایمان قبول کرنے میں سبقت کرنے اور نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو قرب خاص سے نوازے گا یہ ترکیب ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں تو تو ہے اور زید زید اس میں گویا زید کی اہمیت اور فضیلت کا بیان ہے پھر سلطن اس بڑے گروہ کو کہا جاتا ہے جس کا گننا ناممکن ہو کہا جاتا ہے کہ اولین سے مراد حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ و تک کی امت کے لوگ ہیں اور آخرین یا آخرین سے امت محمدیہ کے افراد مطلب یہ ہے کہ پچھلی امتوں میں سابقین کا ایک بڑا گروہ ہے کیونکہ ان کا زمانہ بہت لمبا ہے جس میں ہزاروں امبیا کے سابقین شامل ہیں ان کے مقابلے میں امت محمدیہ کا زمانہ قیامت تک تھوڑا ہے اس لیے ان میں سابقین بھی بنسبت گزشتہ امتوں کے تھوڑے ہوں گے اور ایک حدیث میں آتا ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے امید ہے کہ تم جنتیوں کا نصف ہوگے بحالے صحیح مسلم حدیث نمبر دو سو اکیس تو یہ آیت کے مذکورہ مفہوم کے مخالف نہیں کیونکہ امت محمدیہ کے سابقین اور عام مومنین ملا کر باقی تمام امتوں سے جنت میں جانے والوں کا نصف ہو جائیں گے اس لیے ان میں سابقہ امتوں میں محض سابقین کی کثرت سے حدیث میں بیان کردہ تعداد کی نفی نہیں ہوگی مگر یہ قول محل نظر ہے اور بعض نے اولین و آخرین سے اسی امت محمدیہ کے افراد مراد دیے ہیں یعنی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد اور زیادہ یعنی اس کے پہلے لوگوں میں سابقین کی تعداد زیادہ اور پچھلے لوگوں میں تھوڑی ہوگی امام ابن کثیر نے اسی دوسرے قول کو ترجیح دی ہے اور یہی زیادہ درست معلوم ہوتا ہے یہ جملہ معترزہ ہے فی جنات النعیم اور اعلی مودنا کے درمیان پھر مودونا بنے ہوئے جڑے ہوئے یعنی مذکورہ جنتی سونے کے تاروں سے بنے اور سونے جواہر سے جڑے ہوئے تختوں پر ایک دوسرے کے سامنے تکیوں پر بیٹھے ہوں گے یعنی رو در رو ہوں گے نہ کہ پشت با پشت پھر یعنی وہ بڑے نہیں ہوں گے کہ بوڑھے ہو جائیں نہ ان کے خد و خال اور قد و قامت میں کوئی تغیر واقع ہوگا بلکہ ایک ہی عمر اور ایک ہی حالت پر رہیں گے جیسے نو عمر لڑکے ہوتے ہیں پھر سوداً ایسے سر درد کو کہتے ہیں جو شراب کے نشے اور خمار کی وجہ سے ہو اور ان کے معنی وہ فطور عقل جو مدہوشی کی بنیاد پر ہو دنیا کے شراب کے نتیجے میں دنیا کی شراب کے نتیجے میں یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں آخرت کی شراب میں سرور اور لذت تو یقیناً ہوگی لیکن یہ خرابیاں نہیں ہوں گی معین چشمۂ جاری جو خشک نہ ہو پھر المکنون جسے چھپا کر رکھا گیا اس کو کسی کے ہاتھ لگے ہونے نہ ہوں گے المکنون جسے چھپا کر رکھا گیا اس کو کسی کے ہاتھ لگے ہوں نہ گرد و غبار اسے پہنچا ہو ایسی چیز بالکل صاف ستھری اور اصلی حالت میں رہتی ہے پھر یعنی دنیا میں تو باہم لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہیں حتیٰ کہ بہن بھائی بھی اس سے محفوظ نہیں اس اختلاف و نظا سے دلوں میں قدورتیں اور بغض و اناد اور بوز و اناد پیدا ہوتا ہے جو ایک دوسرے کے خلاف بد زبانی و سب و شتم بد زبانی سب و شتم غیبت اور چغل خوری وغیرہ پر انسان کو آمادہ کرتا ہے جنت ان تمام اخلاقی گندگیوں اور بےحودگیوں سے نہ صرف پاک ہوگی بلکہ وہاں سلام ہی سلام کی آوازیں سننے میں آئیں گی فرشتوں کی طرف سے بھی اور آپس میں اہل جنت کی طرف سے بھی جس کا مطلب ہے کہ وہاں سلام و تہیا تو ہوگا لیکن دل اور زبان کی وہ خرابیاں نہیں ہوں گی جو دنیا میں عام ہیں حتیٰ کہ بڑے بڑے دیندار بھی ان سے محفوظ نہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں اصحیبل میں اوسحبل اور دائیں ہاتھ والے کیا خوب ہیں دائیں ہاتھ والے فی صدر وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے وہ بے خار بیریوں میں ہوں گے وہ طلحم دود اور تہ بتہ کیلوں میں ول امدود اور لمبے سایوں میں و میں اموب اور ہر دم بہتے پانی کی آبشاروں میں وحف کی اور وافر پھلوں میں لے میں قطو جو نہ تو کبھی ختم ہوں گے اور نہ ممنو اور اونچی اونچی نشست گاہوں میں ہن ان شلا شبہ ہم ان کی بیمیوں کو ایک نئے سرے سے ہی پیدا کریں گے پس ہم انہیں کواریاں بنائیں گے من مہنی ہم عمر دائیں ہاتھ والوں کے لیے سلیۃ تم مین الاً کثیر جماعت پہلوں میں سے وسول تم مین اور کثیر جماعت پچھلوں میں سے علیم عصیب و شم اور بائیں ہاتھ والے حقیر ہیں بائیں ہاتھ والے فیس مو وحمیم وہ سخت گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے وہ سخت گرم ہوا اور کھولتے پانی میں ہوں گے غل احموم اور سیاہ ترین دھوئیں کے سائے میں لا بارد ولا کریم نہ وہ ٹھنڈا ہوگا اور نہ فرہت بخش انہم کانو قبل ذالک مترفین بلا شبہ وہ اس سے پہلے نازوں میں پلے تھے وکانو یصرون على الحنث العظیم اور وہ بڑے گناہ متبشرک پر اسرار کرتے تھے اب چلتے ہیں ان آیات کی تفسیر کے طرف اب تک سابقین مقربین کا ذکر تھا اصحاب الیمین سے اب عام مومنین کا ذکر ہو رہا ہے پھر جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جنت کے ایک درخت کے سائے تلے ایک گھوڑا سوار سو سال تک چلتا رہے گا تب بھی وہ سایہ ختم نہیں ہوگا وہ حوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4881 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2827 پھر یعنی یہ پھل موسمی نہیں ہوں گے کہ موسم گزر گیا تو یہ پھل بھی آئندہ فصل تک ناپید ہو جائیں یہ پھل اس طرح فصل گل و کے پابند نہیں ہوں گے بلکہ ہر وقت دستیاب ہوں گے اس طرح ان کے حصول میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی پھر بعض نے فروشن وشل سے بیویوں اور مرفوعتن سے بلند مرتبہ کا مفہوم مراد لیا ہے پھر انش میں ضمیر کا مرجع اگرچہ قریب نہیں ہے لیکن سیاق کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس سے مراد اہل جنت کو ملنے والی بیویاں اور حور عین ہیں حوریں ولادت کے عام طریقے سے پیدا شدہ نہیں ہوں گی بلکہ اللہ تعالیٰ خاص طور پر انہیں جنت میں اپنی قدرت خاص سے بنائے گا اور جو دنیاوی عورتیں ہوں گی تو وہ بھی حوروں کے علاوہ اہل جنت کو بیویوں کو بیویوں کے طور پر ملیں گی ان میں بوڑھی کالی بدشکل جس طرح کی بھی ہوں گی سب کو اللہ تعالی جنت میں جوانی اور حسن و جمال سے نواز دے گا نہ کوئی بوڑھی بوڑھی رہے گی نہ کوئی بد شکل بد شکل بلکہ سب حسین و جمیل باقرہ مطلب کنواری کی حیثیت میں ہوں گی پھر عروبن عروبۃََن کی جمع ہے ایسی عورت جو اپنے حسن و جمال اور دیگر محاسن کی وجہ سے خاوند کو نہایت محبوب ہو اترابن تربن کی جمع ہے ہم عمر یعنی سب عورتیں جو اہل جنت کو ملیں گی ایک ہی عمر کی ہوں گی جیسا کہ حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ سب جنتی تینتیس سال کے عمر کے 33 سال کی عمر کے ہوں گے بہال جامع ترمدی حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو یا مطلب ہے کہ خاونوں کی ہم عمر ہوں گی مطلب دونوں صورتوں میں ایک ہی ہے پھر یعنی آدم سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ و تک لوگوں میں سے یا خود امت محمدیہ کے پہلوں میں سے پھر یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے یا آپ کی امت کے پچھلوں میں سے پھر اس سے مراد اہل جہنم ہیں جن کو ان اعمال نامے اس سے مراد اہل جہنم ہے جن کو ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے جو ان کی شکاوت ازلی کی علامت ہوگی پھر سمومن آگ کی حرارت یا گرم ہوا جو مسام, جو مسام بدن میں گھس جائے حمیم کھولتا ہوا پانی یہ حموم سے ہے پیمانہ سیاہ بہت زیادہ سیاہ چیز ہو تو کہا جاتا ہے اسودن یحموم مطلب یہ ہے کہ جہنم کے عذاب سے تنگ آ کر وہ ایک سائے کی طرف دوڑیں گے لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سایہ نہیں ہے جہنم ہی کی آگ کا سخت سیاہ دھواں ہے بعض کہتے ہیں کہ یہ ہم سے ہے جو اس چربی کو کہتے ہیں جو آگ میں جل جل کر سیاہ ہو گئی ہو بعض کہتے ہیں یہ ہم یا ممون سے ہے جو کوئلے کے معنی میں ہے امام زحاق رحمہ اللہ فرماتے ہیں آگ بھی سیاہ ہے اہل نار بھی سیاہ روح ہوں گے اور جہنم میں جو کچھ بھی ہوگا سیاہ ہی ہوگا اللّہ اجرنا من نار اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا پھر یعنی سایہ ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن یہ جس کو سایہ سمجھ رہے ہوں گے وہ سایہ ہی نہیں ہوگا جو ٹھنڈا ہو وہ تو جہنم کا دھواں ہوگا والیم جس میں کوئی حسن منظر یا خیر نہیں یا حلاوت نہیں پھر یعنی دنیا میں آخرت سے غافل ہو کر عیش و عشرت کی زندگی میں ڈوبے ہوئے تھے و صلی اللہ علیہ نبین محمد وصحبی اجمعین